نورانی جوانی وریادہ جنازہ لازم ہے جناب انوار کے جنازہ करावे اندی لاڑے جنازہ وریادہ جنازہ کروں سندھ پندوس کے نبیر و روان دے ظاہر کہ آتا سواہ آتاوے کی یون سوش پارس کی یون سواہ اخر کتاب القوحید کی آن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارا اسیان جنت رجاب منظرد رتالبانی دا وہ یہ سشبید ہے جنہ لگتن کی سبب زبر چاہو دے دغشد کپارنا اور دغشد کشمننا داین دارجہ کروں تو دے دماسیوں سبب دے دے جو جانم نہ خداوند کی دی شاد راجہ دا سبب دے دے ماسیو نے فین نہو سبب دے دفاع بچاؤ دے جان سبب تو بچاؤ دے ماسیو وچ سبب تو بچاؤ دے جانم وچ نہ لقدوہمم الجنہ اندی کے دی تابیہ فجنہ توں چار کر فضلین دونوں حضرت تابیہ دے دفاع اور ہمرا اعظم فجر ترا پڑا ہے سے بلا ال فص ولا جہل رجبال جی بڑے خبر میں کہی ورجال علم درجا نے چار ضرب زباں کہی ڈاکٹر نے بولا جہنفو بجا نے جاری مقابل جہل نے جہان لا جہل نے چار ضرب عزت نہ کہی کہ دام پریویج کو زندگی میں کامیابی پرمری والا انمرا قا کرے وہ اشاتم تو کرے جب لا پین سایہ تک اندر کے پہلے کل انی صائمن من ہیں دو مقدر یہ ادا چلے پر لفظ دی ہوئی لقا نہ تاں پہ تادرہ تنہا سے پر لفظ اور یہ پر کتاب کی زہرو چہروں جدا رہیں تم کو رات کہا اللہ پر وہ یہ پر لفظ ہے انی اپنا بند ر لکھا دا دار گڑی محبوب جا محبوب جا محبوب نا بادشی دو بندہ محبوبات محبوب اللہ <سؤال> داد محبوب اللہ <سؤال> <سؤال> تا مس تا غبید و مشکن وغا علت دا محبوبیت او یمیت دانا شیئر دا عبادت ندا بھی دانا شیئر دا عبادت ندا اللہ تا محبوب دے سنکھ ہے عبادت محبوب دے اللہ تا ساری ناشیر دا عبادت محبوب دے اللہ تا اکرف طعامہو وشراگوہو وشہوتہو من اجلی قریبی دے حالت دنانا شیئر درس مقتلع دا اور بے درس مقتلع خلاف میں دفاظ قدرہ علیہ فَذِكْرِ دَامِ مُقْتَزَى دَرَاتْ وَشَرَاب قَوْضِيسْ دَامِ مُقْتَزَى دَرَاتْ مَحْتَاجٌ إِلَيْهِ رِيتَا وَشَاوَتَهُ وَفِذِكْرِ خُرْ شَاوَتَ رَجِ دَامِ مُقْتَزَى ذِيبَتْ زَلا أَوْ دَاوِرِ دَاطُونَ مُقْتَزَى التِّبِتْ رِيدِي وَالتِّبِتْ خِلَافْ كَيْ دَرَاتْ خِلَافْ كَي مِنْ عَجِيرِي وَلَهَنَّكَ تَعَالَى النَّوَافِ إِنَّ الْجَنَّةَ يَلْمَأْوَى نَصِيرُكَ رَجِكَ مِنْ عَجِيرِي دَوَجِ زَمَانَ اسیام علیہ وانا اجزیبی ہی رجازم آدھا زبر دیب ادھرکم اشکار دی. یو طول عبادات اللہ دیر رجیر سے تخصیص دیکھئے ان اصول ملی اذا آپ مندر در طول رجل الحدیث سائباد در طول للہ دی ان صلاتی ونسیقی ومحیاب ماتی للہ رب العالمین طول عبادات دیو اللہ دیر رجیر سے تخصیص دیکھا اصول ملی یو لیم انا اجزیبی جو طور ہے عبادت بعد اللہ اور کندرجیت تفصیل سے دی بندہ زور کو بتا پر طول اللہ اور کہیں جو طور ہے بات بدلنا کا نام ہے ان کے الفاظ ہیں یہ اولادیں جب یہ رضیہ تفصیل شکار جواب وہ ثابت جو طول عبادات اللہ کی تمکروف تو نہیں سے عبادت حضور تصفی سے وہ نکا اب تو مرید تصو جو ہو وجہ ندی تفخیص دتو وجود وینا یو دنی تفخیص دتو کا فرزند تہ منتسب 50 تو مورید فنور عبادت صدر غرلای باز چھوے خلاف درو جینا منتظر لال کارشوی سیدی خلق کی گئی کھڑی لو خل کی کیا نذ عبادت بیمار زکات ادا زار مال بارشو یانہ سمجھا ختم نہ زکات کرشوی حد د مناط انصار رکا ہا حج سیوا دانا لا تو نے با تنہ سیواز و سمج پر 100 سال غیر العباد نشے دنیا سموری دا بعد باط محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اعلی جمع شیخین نور عبادت بغیر اولاد مضبوط فارقڑی اور کہ شیخین اندار نکنے پر کارا دیو جناب سدی تا سموری رجاست ذمہ مار کر دین نور عبادت کے اہتمام ذریعہ کا حج ایک مندل کا ظاہر عبادات ہو گئے حل پیدا پر خالی دریا نا محبوب محمد قنون عبادت کے احتمال دریاؤں دنبودہ سبب تبتان دام اللہ خروجی کی دانت سے دیکھ اللہ تخصیصوں کو اصہ و مولی ادا کو صلح اصہ و مولی رجاع سے تھی زمارہ دریم توجیح اصہ و مولی قنون عبادت دوسرا سلزت نفسی لہا ایہا حزن لنفس کو <تسجنس> تولے بنا دیکھی جناب مصطفر رحمت 66 کا اعزاز حضرت علی کی و کلاب 100 نجبدی کے حصے عزت مصطفی یہ بغیر تذلیل بنف سے فرید کی انوارہ بابا کی نسبت احد لنص لکر جمعی دارن قرات قرآن تلاوت قرآن کریم اس بعد جناب شاعت رضوان تو اسن جو کو آواز والے ہیں ابھی ہوئی بعد نشاط الاسماء سر صرف کی نسبت نے اور پہ حج کی مشتر ہے چاہتا فریح دا اور لدل مقامات مختلف ہو دیا اور سہر دے یہ خرکی سہر دے پہر دے دیکھن تاہر دلسل چاہتا دا لنفس اور مشاہدہ مقامات مختلف ہو دا سہر دے تفریح دا وہ منکی مشتر ہے پہجے کی تطہیر رہا سکی باکش پہجے کی تطہیر رہا دی وردہ یہ تولہ بالغہ کی جووری رسلنا سے حساب لینا ترجو کیسے بال الناس والسلام سننا کہ وجہ کہ اس حساب الناس ترجو کیسے نہیں بلکہ تذلیل ذات مشتاعات انس حاضری دی بلکہ انہوں نے مہبط کرنے چاہ کندے جمعا لا اور بہدی <SMINRA> اور جب کی تقلق دابد لیو صحاب اللہ دی سنگا دا صحاب دا اللہ لزارا چاگا آدم اقل و قراق و تازلی مادا لیلی صغلائی انہا ذکر اللہ ذی نے مستقین العقل ترک الیمان ترک شرب لیکن اکتی من اصواب اللہ تعالی ویدکار لیلی صغنا ویدکار لیلی صغنا ویدکار رجدارم زان متحمد قصد متحرق فرمی اصلاح اگر کہتا ہے حج لے رہا اتنا لا لسے نا بلکہ رضا اللہ فرمی نفسی ترک کی شرک دی کے دادا کا عبادت پر سپسے کی توصیب بھی صفات اللہ دے جلال حضرت ادلور عبادتنا حضرت ادلور اصلاح حضرت اصلاح اندار دکھر سپسے اشکال پرشتا ہے اشکال ذکر کا ہو بابا دی حقوق اللہ حقوق الحباد تکبیر نداب حق اللہ کے وقوف کے بعد بنور ہے باذل کوریشی نے کہا حدیث کی راوی ٹکلا نے وہاں بندہ فرمانبردار ہے پوری اب دنیا کی عدا کی کہ یہ دنیا کے علاوہ کہ ذرا عبادت جو ہے عبادت مقبول اور کہ نماز تکبیر صدیق بنور ہے باذل کوریشی سے میں کہاب درجی ناصب بے خلاف رسول اللہ رانا راسمانی وانا اجزی ہمارے بدلانیہ وجہ وہ ٹور بات بدل دو بازا تو پلاس تو بانی اللہ سے پلاس توشتو بانی اور روزہ دارے کرام تھا ان عام کے او شاہ شا دو شا جہاں سلطان و خبر مال بادشاہ رہی پا لیکن بادشاہ سلطان گرو جداروارجی محدود تشار نے هم معدود دير تيكو ماللاثو سمنا مقدار والدفا مقدار فيه وركي زيادش وركه وركه في خلاف دا الله وشاء الله وركي لكي شربني هد كسرت كذا ووجد كسرت يو دارا الانسان حريص وصائر انسان كما ذكر لك ركذا حز او مفتل رك رك رك رك رك نمر يجي كذا الحمد لله أن انسان من حيث الانسان من حيث الانسان انظار هايا حريص وصائر او الله جواز وضو کر لیں والاعوذ بن اللہ قال دین اللہ جواب دے اور خوام دے شان دے اللہ من کی من والو ہے بندہ بیغوارے اللہ اور کہے بندہ بیغوارے والہبت اور کہے زندگی شامل محت کا سر صدا رحمت دنیا تو دریا رحمت مود گناں نہ دکی و رحمت دریا مایف قربناتو دریا رحمت جائے کی فرد گناہ گنا جائے کی تو اللہ, اللہ, اللہ جا جی گناہ تو دریائے دریا جائے گنا کمرے کی چستری ند منگنا چستا فضر اللہ نے مزید ایک ساتھ چتا دے جانا اج جی بہ ہدایت کے وانا تمنا دے دا کدا ساتھ ان جی تو فن مشتاعات نا دادے ادب دا دا باب تو صبر نا اور قرن نہیں کرتے نا چن لو کو سا بیرونا بغیر سا پرم چلا با اوا سادرے تے بہ سادرے کرنا پتا میں سا ور گئی اور سب سے جنو جے باب تو صبر نا وجد ایک ساتھ دار انا اج ہی درو جیرے میں مصدار دا جیرے دے معلومی ایزا چدا فرشد دے محلوم سوا دا نا پر جا دا جیرے دے معلوم دے قضا دا با دا صبر دا صبر عجر صلی ابیاں وقص انما وقص صابرون عجرہم بغیر عساب اور پرکل جی صابرون عجرہم بغیر عساب دا معلوم دا تحقیت کے ذکر بے کرام بے کرام دا انتنا اصامو دی اسیامو دی رجز مادا اگر میں جشکاروں پر انزو جوابا دوسروں او انا اجزی بیہی زبرت دے بذور کم بطلع ولحسنتو لا اغار اضناء انعام دا دے ولحسنتو بیاشران صالحان نوخ دین الزیادن دیفت والس ومراجی دی والله اذا کلی مئی شاہ واللہ واسع علیم وقراخ عرق بالا دے واللحسنتو بیاشران صالحان قانونی لا اضناء دے کلیک ویدر من جابل دی حسر دیفنو عشران صالحان لا اضناء در جدین آمی سواب دا باورد اور ان کا کفارہ تم ریاضتن علیہ نب یقولت ان نبیذہ صافت ند رجلتیادی ومالیۃ فتنہ صلی فبا العام تو تمام کے یہاں بتارے کس تغیرات حقوق را وسی نقصان یا مالہ گٹلو بلہا سد نقول کلہ وجالی و بارداوند کی جتائی حقوق کے نقصان را وسی کا فرہا تمہ پٹی دیندرا مون تو ان کا دا اسرات و صیام و صر کا کارن تا سرن ہا نبی کی سے داوود تمو ویدنی تو وزمچه داوود سر عامی تموجو کما مو جن بہل درل عامہ جب یہ مشان جب یہ دریان قال ان اللہ قال ان دون ذالک بابن فدردے مان دروازہ والا مغلق اب انصاف تو حیات کی غدر نہیں شراب نے قال بہ سر نے تحقیق نکلو داوود کے تقیف فرق مارتی کہ بکال سر قال دار گجر میدان لگا اللہ اکبر کرامل سما اور سبان <سؤال> تمار ان ان جنک دروازہ از میں جنوڑے باتیں بیٹھے کیا نہیں کرے اینا آوا کا سام چانی بانے کھلے بعد صوم بھی صائم چانی بانے کھلے بعد صوم بھی یومل کامالا کر منو احد الغیر ہو یقال ان الصائم من کیا ذکر ہے مدینہ تا سنیماں تا سنیماں جنن یہ ہے 49 39 92 تھا ان کا من واحد لقد ادل ہمیں ادیناری یہاں فقطو جنے زوجین دانوا طرف ہونا او شیء ان دانوا او دینات نا ادا زوجین زاہب اور فلز ان فقطو جنے بسم اللہ نوڈیا اوافت وقلشی من ابواب الجنہ زدروازور رو جنہ تیاب دلہ حاضر خیرن دادروازہ ورزترازہ ملکا من اہل الصلاة فضا عباسو چگہ دو اہل الصلاة نوی اہل الصلاة مانو چے سکھ موسکی انہوں نے حفاظت نکے این قلبر الصلاة کو آئی مانی آغاسو چی صلاة صلاة علاوی غلبر باب الصلاة نو سوچی بھی من اہل الصلاة نہ میں جہاد نہ غربت یاد کا ایمان غربت باب جہاد نہ اسے شین دیا مال مغفرت دروازے میرے بہن عمر کاملہ و قیامت سوچ دروجہ امنی غربت روجی فرمان نسبت والے باغات جویا میں باب ریان آل سوچی صدقی صدقی و مرقال اہل سب کا توجید خاندان سرقین نبی سرقے غربا بھی تھی اور وجور کا نبی بھی جویا میں باب ستقا فقار ببر بھی تو می صاحب مر فاض ما فرمایا تشیار رسول اللہ ما لامن ذی یمن ذلک الاباب من دو نست نے پونچہ باانی چراو بنا شٹھور دروازوں نہ ان اس حاجت اد حاجت ان مقصود دخول دے دخول پیو دروازہ معنی کہی نہ تھوڑے دروازہ دروازہ رسول اللہ تفادوا بل ایذاز دروازہ سی نے ایذاز سے شاعت من کہ تھوڑے دروازوں تواز کی کے داخل ہون دے یہ معنی اس تکلیف میں زرین میں بخش یعنی دا سے سلیمانو خست تکلیف نشے کہ داخل دروازے تواز کی نشرف سا تکلیف دن دا سی شخص دا کی من بات جہازی نہ ارجو